کہ ایک یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ نعم القوم ون تم لنکم تو شرکون کہ تم لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہوتے بس اگر تم لوگ شرک نہ کرتے تو یہ سن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ و مذاک سبحان اللہ اور کن کیا شرک ہے جو ہم نے کیا اس یہودی نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو جب قسم کھاتے ہو کہ وہ قسم ہے کعبہ کی تو یہ سن کے رسول یعنی قسم کھانا گویا صرف اللہ کے نام کی قسم کھائی جانی چاہیے اور تم لوگ کعبہ کی قسم کھاتے ہو تو یہ سن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان قد قال کہ شخص نے اپنی بات کر دی اور آئندہ کے لیے یعنی اس نے جو بات کی وہ بات درست ہے اور آئندہ کے لیے اس میں احتیاط کی جائے اور قسم جس نے کھانی ہو وہ کہے وہ رب کا ابا قسم کعبہ کے رب کی تو یعنی اللہ کی قسم کھائے اس کے بعد وہ شخص بولتا ہے کہ نعم القوم ملقومن تم رن کم تجعلّہ ندن کہ تم لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہو یا بہت اچھے ہوتے بس اگر تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہراتے تو پھر رسول کرم صلی اللہ صاحب نے پوچھا سبحان اللّہ وما طا کا کہ سبحان اللہ ہماری کس عمل کی وجہ سے تم نے یہ کہا یا ہم نے ایسا کیا کیا اس کی وجہ سے تم نے کہا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراتے ہیں تو اس نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو ماشاء اللہ وش کے کہ مسلمان کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں یا دیگر روایات میں آتا ہے ماشا اللہ وش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو تم دونوں کی مشیت کا ذکر دونوں کے چاہنے کا ذکر برابر کرتے ہو اس کے اوپر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہوئے اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان قد قال یہ بندہ اپنی بات کر گیا اور آئندہ جس نے کہنا ہو وہ یہ کہے کہ ماشاءاللہ اللہ سم کہ جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں تو برابر کلفز جو ہے وہ یا واؤ کلفز یا اور کلف درمیان سے نکال کے پھر کا ڈال دیں تاکہ دونوں کے مقام میں فرق واضح ہو جائے تو یہ حدیث مبارکہ امام تہاوی نے مشکل لاسار میں اور امام احمد بن حمبر نے اپنی مسند میں روایت کی ہے صحیح حدیث ہے اور اس حدیث کے جس حصے کی طرف توجہ دلانا مطلوب تھا وہ یہ آخری جز ہے جس کے اندر سور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں اس بات سے جب یہ ذکر ہو کہ کس کے چاہنے سے یا کس کی مشیت سے عمل ہوا یا ہوگا تو وہاں اللہ سبحانہ و کی مشیت ہی اصل ہے کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ برابری پہ رکھتے ہوئے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر درست ہے اور دیگر روایات سے دیگر حدیث میں آتا ہے کہ کسی اور فرد کے لیے بھی یہ کہنا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا کہتے ہوئے کہ یہ نہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے فلان اور جو فلان چاہے بلکہ یوں کہو کہ جو اللہ چاہے پھر جو فلان چاہے تاکہ یہ بات واضح رہے حتیٰ کہ گفتگو میں صرف بطور ایک عقیدہ سینے کے اندر میں ہی نہیں بلکہ اپنی گفتگو میں بھی یہ ادب واضح رہے اور ہماری گفتگو سے بھی یہ بات واضح جھلکے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں مشیت اللہ کی نافذ ہوتی ہے اللہ کے منصوبے سے ہٹ کے اس کائنات کا پتہ نہیں حرکت کر سکتا ایک انسان ایک فالتو سانس نہیں لے سکتا جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے ہاں جس دائرے میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اصل ہے پھر تو جس دائرے میں اللہ تعالی نے انسانوں کو اختیار دے رکھا ہے اور جس دائرے میں اللہ تعالی سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس دائرے میں ہم بھی کچھ نہ کچھ چاہ لیتے ہیں لیکن ہمارا چاہنا اللہ کے اذن سے ہوتا ہے جیسا کہ اللہ قرآن نے فرماتے ہیں اللہ اللہ تم چاہ بھی نہیں سکتے یہاں تک کہ اللہ چاہیں یعنی تمہاری چاہت آزاد نہیں ہے تم اگر کچھ چاہتے ہو کچھ کرتے ہو کوئی ارادہ کرتے ہو کوئی کام کرتے ہو یہ سب اللہ سبحانہ تعلیٰ کے عزن سے ہوتا ہے اللہ کو کسی کے اذن کی حاجت نہیں بہت سے کام وہ بھی ہو جاتے ہیں جو ہم نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے زن سے ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کی مشیت ہے جو سب کی مشیت پہ غالب ہے اور باقی سب کی مشیت بشمول انسانوں میں سے سب سے افضل اور تو مخلوقات میں سے سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مشیت اللہ کی مشیت کتابیں ہے تو جب آپ کی سید الینا آخرین کی جو قیامت کے دن جن کو انسانیت کی سربراہی کا جھنڈا تھمایا جائے گا علم دیا جائے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت بھی اللہ کی مشیت کی تابع ہے تو اور کون ایسا آ گیا کہ جس کی مشیت جو ہے وہ اللہ کی مشیت سے آزاد ہو اور جس کی پسند و ناپسند جو ہے وہ اللہ کے اذن کی اس کو حاجت نہ ہو وہ جو چاہے نوزب اللہ اللہ کے کے بغیر بھی کر لے تو یہ آداب ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بات سمجھائی کہ صرف دل کے اندر ہی نہیں بلکہ اپنے اعضاء و جوارے سے جو اعمال جاری ہو رہے ہیں وہاں بھی وہ عقیدہ جھلکنا چاہیے وہ ایمان جو ہے وہ جھلکنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ جو ادب ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے تو ایک چھوٹا سا ادب ہے جو اہم بھی ہے اور جس کو ہمیں اپنی گفتگووں میں ملحوظ رکھنا چاہیے جب بات کرنی ہو تو اسی انداز میں کہیں جب یہ کہنا ہو کہ یہ کام کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یہ کام آپ کے فضل سے ہوا یہ کہا جائے کہ یہ کام اللہ کے فضل سے پھر آپ کے فضل سے ہوا یہ کام اللہ کی توفیق سے پھر آپ کی مدد سے ہوا اور اسی طرح جب بھی اس سے مشابه جملے ہوں تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مقدم رکھا جائے اور اللہ سلحان تعالیٰ کے ذکر کے بعد یا پھر کا لفظ لگا کر پھر اگلے کا ذکر کیا جائے اسی طرح اس حدیث سے ایک ضمنً جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آ کر یہ بات کہہ رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا اور اس نے علم میں اضافہ کیا بلکہ دیگر روایات میں اس طرح آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز مجھے اذیت دیا کرتی تھی جب تم لوگ یوں کہتے تھے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو لیکن چونکہ کوئی وہی نہیں اتری ہوئی تھی اس لیے میں انتظار میں تھا وہی اور دیگر روایات میں اسی واقعی متعدد روایات ہیں روایت میں آتا ہے کہ یہ واقعہ بھی خواب میں پیش آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی دکھلائے گئے بعض روایات میں آتا کہ نہیں عمل بھی پیش آیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایک سے زائد مواقع پہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا اور لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مواقع پہ ایسا ہوا ہے کہ آپ ایک چیز چاہ رہے تھے لیکن وہی کام کے منتظر تھے جب وہی اتری اللہ کی طرف سے اشارہ ملا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تبلیغ کی جس طرح مثال کے طور پہ قبلے کی تحویل کا قبل کی تبدیلی کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قد نرا تقل و بج ہی کفِس سمای ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے یعنی آپ صلی اللہ و سلّہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور امید کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ قبل کو بیت المقدس سے مکہ کی طرف منتقل کر دیا جائے فلاَََََََََلینّن کا قبلہ تنتر تو محبت کے ساتھ عجیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ہم نے قبلے کو اس طرف پھیر دیا جہاں تو چاہتا ہے جہاں تیری چاہت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بعضوقات وہی کا انتظار فرماتے یہاں تک کہ وہی آتی ہے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو بیان فرماتے تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بیان فرمایا لیکن جو نقطہ غور طلب ہے وہ یہ محض اس وجہ سے آپ نے بات کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر دیا کہ بات یہودی کی طرف سے آ رہی ہے بات حق اور درست ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی اس کی بات کی کہ امن قد کالا اس نے بات کر گیا وہ یعنی جو وہ کہہ رہا ہے اس بات میں وزن ہے تو اور اس کے بعد جو ہے انہیں مؤخر بھی نہیں کیا حکم کے بیان کو کہ بعد میں بیان کر دیں گے جب وہ یہودی چلا جائے گا ایسا نہ ہو کہ وہ یہودی واپس جا کے یہ کہے کہ دیکھا آج میں نے ایک نئی بات ان کو سکھلا کر آ رہا ہوں تو موقع تھا شیطان یہ سب کچھ دلوں میں ڈالتا ہے ایسے مواقع کے اوپر یہود سے کوئی عریبت دوستی کا تعلق تو نہیں تھا دشمن تھے وہ تب بھی دشمن تھے ان کی حضری دشمنی ہے اسلام کے ساتھ لیکن دشمن کی طرف سے بھی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ و نے جب وہ بات درستی تھی تو اس کو قبول کیا اور حالانکہ اس نے اتنی سخت بات کی کہ آپ شرک کرتے ہیں اس نے اتنی سخت بات کی کہ آپ لوگ اللہ کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ نے جتنا حق حصہ تھا وہ قبول کر لیا تو یہ ایک پیغام ہمارے لیے اور یہ انسانیت کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ دین میری اور آپ کی ملکیت نہیں ہے یہ مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہے یہ اللہ کا دین ہے اور ہم خود بھی اللہ کے اس دین کے پابند ہیں نہ کہ وہ ہماری پراپرٹی ہماری ملکیت ہے کہ ہم اس کو جیسے چاہیں موڑ دیں اس دین کے احکامات کی زد ہمارے مفاد پہ بھی پڑے گی تو پھر بھی ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا ہماری پسند پہ بھی پڑے گی پھر بھی عمل کرنا ہوگا ہماری خواہش کے برخلاف بھی وہ کوئی حکم ہمیں دے گا دین ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا تو یہ رب کا دین ہے وہ انسانوں کی مصلحتوں سے ان انسانوں کی کے مفاد سے بالاتر ایک چیز ہے تمام انسانیت کی بھلائی و فلاح اس کے اندر رکھی گئی ہے اور کئی مواقع ایسے ہیں کتنی احکامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ بعض یہود کے کسی حق بات کی تائید کرنے کے لیے آیات آسمان سے اتر آئی ہیں اور کتنے مواقع ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی عدالتوں میں خلاف راشدین کے دور میں اس کے بعد بھی فیصلے کفار کے حق میں ہوئے ہیں مسلمانوں کے برخلاف ہوئے ہیں تو یہ دین اس لیے نہیں آیا کہ کہ یہ مسلمان حق پہ ہو یا نہ حق پہ ہو اس کے قومی مفاد کی حفاظت کی جائے یہ دین اس لیے آیا ہے کہ یہ حق کی حفاظت کرے اور یہ جو عدل اور قسط ہے اور جو حق ہے اس کو قائم کرے زمین کے اندر تو کفار اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اس بات کے اوپر غور کر لیں اور تھوڑی دیر کے لیے بھی مسلمانوں کی تاریخ میں سے ایسے واقعات کو نگاہوں کے سامنے لے آئیں تو ان کو آنکھیں بند کر کے اس دین میں خود ہی داخل ہو جانا چاہیے اس لیے کہ یہ یہ کوئی قومی جھگڑا نہیں ہے ہمارا اور یورپ میں رہنے والوں کا جس کے اندر یہ دین ضائع نظر ہو جائے بلکہ یہ رب کا دین ہے اور اس رب کے دین کے ہم مخالفت کریں گے تو اللہ کی سنت ہمارے اوپر بھی اسی طرح نافذ ہوں گی اللہ کی پکڑ اسی طرح آئے گی اور اس دین کی کوئی اور مخالفت کرے گا تو وہ دین اس کو بھی اسی طرح پکڑے گا اللہ کی سنتیں اس کے خلاف بھی اسی طرح حرکت میں آئیں گی اس میں اہل ایمان کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ دین کو اسی انداز میں پیش کریں کہ وہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے انسانیت کو والد الاد علیہ السلام اللہ لوگوں کو سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتے ہیں ہم وہ دعوت صرف پہنچا رہے ہیں اللہ ہمارے ہاتھ سے وہ کام لے لیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے ہم لوگوں کو اپنی غلامی کی طرف نہیں بلا رہے لوگوں کو مسلمان قوم کا غلام بننے کی طرف بھی نہیں بلا رہے لوگوں کو اس طرف بل... نہ لوگوں کے وسائل ان سے طلب کر رہے ہیں لوگوں کو اس طرح بلا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں وہ اور ہم مل کے اللہ کے بندے بن جائیں زمین میں اللہ کی بندگی کرنے نے لگے تو عجیب خوبصورت دین ہے یہ ایک ہی وقت میں اس میں اللہ سے ڈرتے رہنے کا بھی پیغام ساتھ ساتھ موجود ہے کہ انسان اس دین کو بیان کرتے ہوئے اس دین کو انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ نہ بھولے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ کے احکامات ہیں جن سے وہ لمحہ بھر بھی تجاوز نہیں کر سکتا اللہ سبحت ہمیں اپنے ان احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی گفتگو میں بھی اپنے عمل میں بھی اپنی ذات باری تعالیٰ کا جو ادب مطلوب ہے اللہ, اللہ اس کو ملحوظ رکھنے کی اور اس کو اپنی زندگی کا اور اپنی عادات کا جز بنانے کی توفیق دیں سبحان کامربِ حمدی کا انہیں شہد اللہ اللہ علسطر کا صلی اللہ علیہ اللہ